إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث قوله هذه يا محمد عليه وسلم شر الامور مفسد صدره بكل نموذج على الارض الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اسر لي أمري وحذر من لسانية آل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في سلم شیطان بن آج کے دن کی ہمارے لیے امیت یہ ہے آج کے دن میں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے فارب رزت نے موسا علیہ السلام کو فرعون کی طرف مقروض فرمایا دو مقاصد کے تحت ایک مقصد یعنی توحید ہر نبی کی فہرست کا مقصد ہوتا ہے اور دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی کران نے پورے طریقے سے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا موس اسلام نے کران کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ابت بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے غلامی کی اس دلدل سے اپنی قوم کو نکالنا یہ جی موسا علیہ السلام کی فرصت کی مقاصد میں سے اور جو بالآخر حاصل ہو فرعون اور آل فرعون فرق ہو گئے وہ شخص بھی طاقت کے نشے میں دھت ہوتا ہے سنت اللہی ہے وہ اپنے حیبت ناک انجام تک پہنچ گئے فرعون بھی اپنے انجام کو پہنچا فرق ہوا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی نصیب ہو گئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی دست تاریخ کو روزہ رکھا آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ هذا يوم نجل اللہ وقومه فاغرق فرعون آج کے دن اللہ رب الرزت نے علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی آزادی کے نعمت سے سرفراز فرمایا آج کے دن غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھیں یہ دن ہماری آزادی کا دن ہے اسی دن فرعون اور فرعون کی آل فرق ہوئی. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رہی یہودیوں کا فیل ہے یہودی ابغب خلق اللہ بالارض اس زمین میں سب سے زیادہ مقبوض نفرت کے قابل تحقیر قوم یہودی ان کی سوچ کا اندازہ کیجئے کہ اپنی آزادی کے دن وہ خدا رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سعود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسا خوسا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے. ہم نہ حقوں میں موس ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسا علیہ السلام کا ہمارا بھائی بھائی ہونے کا معنی کیا ہے ایک اور حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المبیاؤ اقبت اللہ آپس میں اللہ بھائی سارے اندیا آپس میں اللہ بھائی واحد ان کا دین ایک ہی اللہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ماں مختلف ہو بھائیوں کے دین قسمیں ہیں حقیقی بھائی جن کی ماں اور باپ ایک ہوں اللہ بھائی جن کا باپ ایک ہو اور ماں مختلف ہو اور اخیاقی بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو جیسے ایک عورت شادی کر لے پھر بیوہ ہو جائے اور کسی اور مرض سے نکاح کر لے اور ہر شوہر سے اولاد ہو یہ باپ مختلف ہیں لیکن ماں ایک ہے یہ خیافی بھائی کہلاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو اللہ بھائی قرار دیا جن کا اصل ایک ہے باپ ایک ہے اور یہاں اصل سے مراد توحید ہے سارے انبیا کا عقیدہ توحید ایک ہے اور ان کی بہشت کا مقصد بھی توحید کو بیان کرنا ہے والقدنافی کل رسول ہے ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اس ایک دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کا انکا اغمار سلام مِن قمل رسول اللہ نوح اللہ اللہ انبدول ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف وقع کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میری ہی عبادت کرو اور میری ہی عبادت کی دعوت دو اپنی قوموں کو ملتوں کو میری عبادت کی طرف بلاؤ اور میری توحید کی طرف بلاؤ یہ سارے انبیاء کا اصل ہے اس لحاظ سے انبیاء آپس میں اللہ تھی بھائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا ہمارا بھائی ہے اعتبار عقیدے کے با من ہے قوم یہود تو اپنے عقیدے سے بغاوت اختیار کر چکی ہے انحراف اور اوحاد کا راستہ اختیار کر چکی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بدعا کی تھی کہ لعن اللہ یہود ابنسور اتنا خدو قبور امبراہم مساجد اللہ رب العزت یہودیوں پر عیسائیوں پر لائن برسائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا لی کبے بنا لیے مسجدیں بنا لی, بنا لی، وہ وہاں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن قبروں پر کبے بنانا اور عمارتیں تعمیر کرنا یہ بھی شرک ہے اور الہاد جس بنا پر رسول اللہ وسلم نے جگد و نسارہ پر لعنت کی بدوا فرمائی اور رحم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ, تتبعن من قانا قبلکم نعلی بن نعلی کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو پہر پیروی کرو گے خیر و شر میں انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تم بھی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابے ہوتا ہے رنگ میں ڈیزائن میں سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس طرح تم بھی یہود سہارا کے مشابے بن جاؤ گے اور کوئی فرق نہیں ہوگا ختہ لو داخل آ جحر ہے تم کے ہو کہ اگر کوئی شخص ان میں سے سانہے کے بل میں داخل ہوا ہو جو ایک جانور ہے تو تم بھی داخل ہو گے۔ ختہ لو نہ ہو ام مہم الانی صن حتیٰ کہ اگر کسی یہودیہ عیسائی نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا ہو تو تم بھی کرو گے اس قدر مشابہت ہو کہ یہود و نصارہ کا ایک فعل نبیوں کی قدروں پر سجدہ کا بنانا خب تعمیر کرنا عمارتیں بنانا تو آج یہاں ان کی ترجمانی کون کر رہا ہے ان کا تشبہ کس نے اختیار کیا ہوا اور پیغمبر اسلام کا فلم بالکل حق ہے کہ تم ان کی ہو بہ ہو بھی کرو گے اس کے مظاہر دکھائی دیتے یہ ایک قوم کی آزادی ہے کہ حصول کے لیے اللہ العزت نے باقاعدہ اپنے پیغمبر کو بھیجا اور بعد میں یہ سلسلہ جاری رہا اور قائم رہا وہ آزادی ایک نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہوئی ہمارا ملک اس لحاظ سے متم ہے اور ممتاز ہے اس کی آزادی میں ایک نظریہ شامل اسلام توحید لا الہ الا اللہ. ایک نظریاتی مملکت ہے اس کی اساس میں توحید ہے یہ الگ بات ہے آزادی کے فوراً بعد ہی سے کوئی ایسی قیادت حاصل نہیں ہوئی جو قیادت کا حق ادا کر سکے جو اس عائد کریمہ کی ترجمانی کر سکے کہ اللہ دین فی الارض القام الصلاح وادق وہ امروب بالمعروف بنا عن المنکر کہ اپنے بندوں کو جب ہم زمین پر حکومت دیتے ہیں تو وہ نمازوں کا نظام قائم کرتے ہیں زکات کا نظام قائم کرتے ہیں ایک یوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں کو مٹاتے ہیں یہ چار بنیادی عناصر ہیں کسی بھی حکومت کی تشکیل کے ایسی کوئی قیادت میسر نہ آ سکے جو تاثیم تاثیر سے مملکت کے ان بنیادی عناصر کو پورا کر سکے بلکہ پورا کرنے کی پورا کرنا تو دور کی بات ہے جس کے پاس یہ فہم ہو یہ اقتدار کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے یہ بات معلوم ہے کہ اقتدار شخصی نہیں ہوتا میں اقتدار اللہ رب العزت کا ہے حکومت اللہ رب العزت کی ہے کسی انسان کو اگر ظاہر اقتدار ملتا ہے یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لے کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ پروردگار کا ہے یہاں قانون اللہ کا نافذ ہوگا نظام اللہ کا نافذ ہوگا عبادت اللہ کی نافذ ہوگی اور کسی کی نہیں جہاں اللہ رب العزت کی عوامر کی تنفید ہوگی اس کی حدوں کا نفاد ہوگا برائیوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ لازمی عناصر ہیں کسی بھی سلطنت اور ریاست کے تو ان عناصر کا فہم بھی یہاں موجود نہیں ہے اور یہ ایک علمیہ ہے بہت بڑا کہ جو ایک نظریہ تھا اس مملکت کی تاسیس کا وہ آج تک پورا نہ ہو سکا بلکہ روز افسوم جو قیادت آ رہی ہے اس نظریے سے انتہائی دور اس کا فہم تک حاصل نہیں ادراک تک حاصل نہیں اور اس کی سوچ تک میسر نہیں یوں ہمیں آزادی جسم کی حد تک مل گئی لیکن عقل روح قلوب اور اذہان کی آزادی میسر نہ آ سکے ہم اور کریں تو ہمارا نظام تعلیم ہمارا قانون ہماری عدالتیں ہماری سیاست سب کے سب باہر سے مستعار لی گئی ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دولت موجود ہے اور قرآن و حدیث نے پورا نظام پیش کیا ہے سیاست کا بھی عدل کا بھی تعلیم کا بھی ہر چیز یہاں موجود لیکن ان تمام چیزوں سے نہراف موجود اور قائم ہے اور وہ نظریہ جو اس ملک کی تاسیس میں تعار فرما تھا اس سے سرسر سر بغاوت کی گئی نتیجہ یہ ہے کہ اندار ابوالعزت کی طرف سے جو اس کی نعمتیں حاصل ہونے کے اسباب میں وہ ناپید ہو جائے امبار ابوالعزت اپنی نعمتیں فرماتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے لیکن کچھ اسباب کے ساتھ احفظ اللہ ہی احفت ہے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اس کی حدود کی حفاظت کرو اس کی توحید کی حفاظت کرو اس کے پروٹوکول کی حفاظت کرو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا یہ تقسیم شروع سے قائم ہے آسمان والا زمین والوں پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے بشرطے کے زمین والے آسمان والے کا حق ادا کرے اس کی عبادت کا اس کی اطاعت کا اور اس کے دین کے فہم اور تنفیذ کا تو یقیناً اللہ کا فضل حاصل ہوگا لیکن آج چونکہ ہم نے آسمان والے کے نظام سے ایک طرح سے بغاوت اختیار کر رکھی ہے اور یہاں ہر چیز ہے باہر سے سیاست بھی فرنگی اور قانون بھی فرنگی اور تعلیم بھی فرنگی تو پھر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس طرح اپنے نظریے سے ہم نے سراسر انحراف اختیار کیا ہوئے, کیا ہوئے اور رجوع ادھر حق کی کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی وجہ یہی ہے کہ یہ شریعت کا ایک اصل ہمارے سامنے موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الخیر رضا عتیبی کہ خیر کبھی شر کے راستے سے نہیں آ سکتا شر جو ہے وہ خیر کو نہیں لاتا شر جو ہے وہ شر کو لاتا ہے ہم نے اپنی قیادت کا چناؤ جس راستے پر قائم کیا ہو وہ شر ہے جمہوریت شر ہے کتنا ہے یہ قطع اسلام کا راستہ نہیں ہے دین کا راستہ نہیں ہے اس راستے میں اسلام سے بغاوت ہے توحید سے بغاوت ہے اسلامی اصولوں سے بغاوت ہے اکثریت کا حکم اکثریت کی حکومت یہ کوئی قاعدہ نہیں یہ انسانوں کی اختراع ہے یہ خال کے کائنات کا قانون نہیں ہے خال کے کائنات کے قانون میں اللہ رب العزت کی حاک نیت ہے اکثریت کی نہیں اکثریت ایک بت ہے جس کو پاش پاش ہونا چاہیے اکثریت کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان نمنات لاتر لوگوں کی اکثریت اس کی مثال اس شخص کسی ہے جو سو اونٹ پالتا ہے کھلاتا ہے, ہے پلاتا ہے بظاہر اونٹ تو بہت ہیں مگر ان میں سواری کے قابل کوئی نہ ہو اس کے کام آنے والا کوئی اونٹ نہ ہو پھر ان سو کی تعداد کا کوئی فائدہ نہیں تعداد بہت بڑی ہے ایک بڑا سرمایہ ہے یہ لیکن وقت آنے پر کوئی کام نہ آئے فرما کہ یہ مثال ہے لوگوں کی کثرت کا اکثریت کی کبھی تعریف نہیں کی گئی تو اکثر ہم میرے حق تار ہوں اکثریت کا مزاج ایسا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والوں کی ہے تو اکثر عمل عقیل کا مزاج ایسا ہے کہ اکثر لوگ بے عقل ہیں بے وقوف ہیں اور اس کے مقابلے میں جو اقلیت ہوتی ہے قلت ہوتی ہے اس کی تعریف ہے مدہ ہے حوصلہ افزائی ہے وقلیل عمر عبادی شکور میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں منحم المخ من المؤمنون اکثر مومن تھوڑے ہوتے ہیں فاسق زیادہ ہوتے ہیں تو جن عناصر پر جمہوریت کا نظام قائم ہوتا ہے وہ سارے عناصر ہلاک شریعت ہیں تو برائے اس راستے سے جو قیادت منتخب ہوتی ہے اس سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے کوئی توقع نتیجہ یہ کہ وہی نظام ہم پر قائم ہے جو پاکستان کے قیام سے قبل تھا اور وہی قانون ہے وہی دستور ہے جو پاکستان کے قیام سے قبل تھا اور عدالتیں اسی دستور کی روشنی میں فیصلے کرتی ہیں نام کی ایک اسلامی کونسل اگرچہ بنی ہوئی ہے مگر یہ المیہ ہے کہ اس کے فیصلے بھی کسی انگریز کی عدالت پر پیش ہوتے ہیں اور ان کی تارید اور موافقت سے ان کی تنفید ہوتی ہے اگر موافت نہ کریں تو ان کی تنفیذ نہیں ہوتی یہ سب کا سب بغاوت ہے اسلامی قوانین سے اللہ رب العزت کی حکومت سے اور اس کی احکام اور فرامین سے پھر یہ آدادی صرف ابدان کو حاصل ہوئی ہے اور وہ بھی ایک بے معنی آزادی آج اگر آپ دیکھیں رات سے آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے مرد و زن کا اختلاط اور موسیقی کی محافل اور بارہ بجتے ہی دھماکوں کی آوازیں اور ایک شور اور اس وقت بہت سے ایسے بندے ہیں نوجوان ہیں خاص طور پہ جنہیں شاید بھول کے کیا جمعہ کا دن ہے اس کی اہمیت کیا ہے گراؤنڈ اور میدان بھرے پڑے ہیں آزادی کے نام سے مقابلے ہو رہے ہیں میچ ہو رہے ہیں اور جمعہ کا احتمال نہیں ہے تو پھر کیا یہ قوم آزادی کے مستحق ہے جو اللہ رب العزت کے قوانین سے بغاوت کرے اور اس کے احکام کو پسے پوش ڈال دے تو یقیناً یہ ایک بڑا انحراف اور الحاظ ہے میں نے ارد کیا کہ گئی قدری قوم یہودیوں کی اپنی آزادی کے لیے رولا رکھتی ہے اظہار شکر کے لیے وہ سمجھ دیا کہ یہ نعمت اسی امر کی مستحق ہے کہ ہم رکھیں اور یہاں سراسر اور کھلم کھلا ایک بغاوت کا اصول کار فرما ہے جو بہت زیادہ اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ قوم اس نعمت کے اسباب و مقاصد کو فراموش کر دے تو اللہ رف الزت نعمتیں چھین لیتا ہے اس کا قانون اٹل ہے بنی اسرائیل ہی کی مثال آپ کے سامنے ہے فصل حکمتراہمی بنی اسرائیل کو پورے جہانوں پر فوقیت دی گئی برتری دی گئی فضیلت دی گئی کیونکہ اعزاز تھا ان کے لیے ہی تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت کا حق ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ایسا نہ ہو سکا انہوں نے قدم قدم پر اللہ کی بغاوت کی علیہ اسلام سے ایک معارضانہ رویہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو چھین لیا اب یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کنتم تم خیو امت تم سب سے بہترین امت ہو لیکن اللہ رب العزت اصول ہیں قوانین ہیں ان کی پاسداری ضرورت ہے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں وہ ذات مجبور نہیں ہے اور نہ یہ سمجھا جائے کہ ہم امد محمدیہ ہی ہیں اور ہم سے محبت کرنا اللہ کی مجبوری ہے نعوذ باللہ ہر کسی اس کے قوانین اس کا نظام ہے اس کی پاسداری کرنے والا اس کا مقرب ہے اور اس نظام سے بغاون کرنے والا اس کے فضل و احسان سے دور ہو جاتا ہے تو ان قواعد اور قوانین کا احترام ضروری اور یہی دن جو بار بار آتا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے اس نعمت کی قدر و قیمت تو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں اس کے دین کی طرف اس کے احکام کی طرف شریعت کی طرف اور اس کی سچی توحید اس ملک میں نافذ ہو اور اس کے پیارے بے محمد الرسود اللہ وسلم کی سنت کی حاکمیت کی یہاں تنفیذ ہو اس کا عدم ہو اس کا اظہار ہو یا تو چوتھ ہو اس کے لیے یقیناً اللہ کی نظاہ کی علامت ہوگا مگر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام سے مسلسل بغاوت اختیار کیے رہے جیسا کہ آہستہ آہستہ فتنے اور خسارے اور نقصانات ہم پرپائیں اور مسلط ہیں ایک وقت سکتا ہے کہ اللہ العزت کسی بھیانک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے اور ایک ایسی آزمائش ہم پر نافذ ہو جائے جس کا مقابلہ کرنے کی ہم ہمت نہ ہو لیکن جس تاریخی کے دور میں ہم عہد الحدیث کا کردار بڑا واضح اور بتائیے اللہ تعالی کی توحید اور اس کے پیغمبر کی سنت اس کے سب سے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں ہمیں اس کا فہم ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود نعمت توحید سے مالا مال ہوں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اپنی اوپر نافذ کریں اور اس کے بعد جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس توحید کے داری بنے اور پیارے پیغمبر کی سنت کے دائیں بنیں یہ دعوت ہم ہی نے دینی جس کے مرحج میں شرک ہو وہ توحید کا دائی نہیں بن سکتا جس کے مرحج میں بدعت ہو وہ پیارے پیغمبر کی سنت کی دعوت نہیں دے سکتا یہ اسی کا کردار ہے جو نعمت توحید سے مالا مال ہو اور شرک سے بیدار ہو یہ اسی کا کردار ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی نعمت سے مالا مال ہو اور بدرت سے بیدار ہو اسی کا کردار ہے یہ ہمارا کردار ہے توحید و سنت کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایک طرف ہی ہماری کرامت ہے اس گئے گزرے دور میں جہاں شرک و بدرت کی تاریخیاں ہیں اور ہمارے پاس نور توحید ہے اور نور سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نعمت اس کا ہم حق ادا کریں اس کا فہم ہو صحیح معنی میں اپنے اوپر تنفیبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ اسٹیج کا اہتمام ہو اور باقاعدہ جلسوں اور جلوسوں کی سیاست ہو نہیں جو بھی ملنے جلنے والے ہوں ان تک پیغام پہنچایا جائے ایک سے دو تک اور دو سے دس تک کی بات اسی طرح پہنچتی ہے تعوت دین کا کام بڑا دھیمہ ہے بڑا باوقار ہے تعوت دین کو لوگوں نے مختلف مفروضوں کے تحت بہت زیادہ شریعت سے دور کر دی ہے جس قدر یہ فریدہ مقدس ہے اسی قدر اس فرین میں بہت سے نقائص لوگوں نے شامل کر دیے کوئی یہ سمجھا کہ دعوت جلس و جلوسوں کی رہی نے مننت ہے جس میں بے تکے نعرے ہوں کچھل کود ہو حالانکہ یہ ہرگز میں ایسا دین کا مزاج نہیں ہے اور یہ دین کے وقار کے منافی ہے ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ گھر گھر جایا جائے دستک دی جائے اور گھر والوں کو باہر نکالا جائے اور ان سے کہا جائے کرما پڑو اور ان کو دعوت دی جائے اس فکر کے حامل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو دعوت دینے کے لیے پاؤں دبانے پڑے تو ان کے پاؤں تک ہم دبائیں گے نہیں ہماری یہ دعوت اتنی ضلیل نہیں جتنا آپ نے کر دیا دعوت میں بقار ہے عزت ہے گھر گھر جانا اللہ کا کے پیغمبر کے سے شامل نہیں ہے ثابت نہیں ہے پیغمبر اسلام نے یہ دعوت گھر گھر جا کر نہیں دی ہاں آپ نے لوگوں کو جمع کیا لوگوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ان کو دعوت دی وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جماعتیں جائیں جماعتوں کا جانا اور بھیجنا اللہ کے پیغمبر کا مرج نہیں ہے اللہ کے پیغمبر با بقار زائی بھیجا کرتے تھے ایک زائ دو دائی اور وہ جا کر دعوت دیا کرتے تھے جماعتوں کا جانا اور جا کر کسی علاقے میں دو تین دن چار دن قیام کرنا اپنا پکانا اپنا کھانا یہ کون سا دین اور کون سا منحج ہے کون سا منحج ہے نبی رسلان کی بات ثابت نہیں ہر کس آج آپ نے یمن جو کہ سارا علاقہ اصل کتاب کا تھا ایک دائی کو بھیجا حالانکہ کفار کا علاقہ ہے وسیع ایک مملکت ہے اور وہاں جماعت کو بھیجنا چاہیے تھا لیکن ایک ہی دائی کو بھیجا داغت توحید دے کر ان کو داغت کے اصول سمجھائے تروخت سمجھائے اور وہ ایک ہی دائی پوری قوم کی طرف دعوت لے کر گیا اللہ کی سنت بھی یہی ہے معاشرہ جیسا بھی تعریف ہو اور قومیں جیسی بھی والم ہو اللہ ان قوموں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی نبی بھیجتا ہے ایک ہی دعوی بھیجتا ہے کسی قوم اور کسی علاقے اور خطے میں تو انبیاء کی جماعت نہیں گئی ایک ہی نبی گیا ہے یہی دعوت کا وقار ہے اور یہی دعوت کا منصب ہے تو لوگوں نے اپنے اپنے مفروضوں کے تحت اس دعوت کو اپنے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم عبدالحدیث ان سارے سانچودہ بیدار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دعوت کے تعلق سے انہیں تو اپنائیں جو طرق اللہ کے پیارے پیغر نے اپنائے جو طرق اللہ کے انبیاء نے اپنائے اور ہمارے اسم نے بالکل واضح اور کھلی کتاب کی مانے دیں اور یہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے کہ اس سچے دین کو ہم سمجھیں اپنے اوپر اس کی تنظیم کریں اور پھر آگے اپنی مملکت میں جس کو ہم نے ایک خاص نظریے کے تحت حاصل کیا اس میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور یہ یوم آزادی اس تجدید کا دن ہے کہ ہم ایک عزم کے ساتھ اس فکر پر قائم ہو جائیں کہ سچی توحید کو اور اللہ کے پیارے دسمبر کی سنت کو اپنی اوپر نافذ کرنا ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہجرت کی اپنے آبا ذات کے مسکن کو چھوڑ دیا اپنے کاروبار چھوڑ دیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہجرت اختیار کر لے ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ اپنے خطے میں پہنچ کر آزادانہ طریقے سے اللہ کی عبادت کریں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آزاد ہو کر ہم دھماکے کریں آزاد ہو کر ہم فائرنگ کریں آزاد ہو کر ہم رقص و ثوب کی محفلیں اٹینڈ کریں اور آزاد ہو کر ہم شیطانی اعمال کو دعوت دیں جیسا کہ راستے جاری ہے ایک عجیب اختلاط ایک عجیب بدتمیزی کا طوفان بفا ہے کہ یہ آزادی کے تقاضے ہیں ہر کس یہ تو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے متراض سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں اپنی اوپر اس کی تنقید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت میں جس کے حصول میں نظریہ کار پرما ہے یا اسلام نافذ ہوگا اللہ کا دین آئے گا اور یہاں سے کفر و الہاد رخصت ہوگا تو اس نظریے کی تکمیل کی جدوجہد کرے اور یہ اہم عبادت ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے اور اس کے نشروں کے اشاعت کی کوشش ہو یہ اللہ کے رضا کا راستہ ہے اور اس مملکت کے بقا کی ایک صورت ہے ورنہ ہماری حرکتوں سے ہمارا ایک بات سے کٹ چکا ہے پاکستان اس وقت مکمل نہیں ہے ناطے سے جس مکمل پاکستان کو لاحد اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا وہ آدھا کٹ چکا ہے ہماری ناراضگیوں کی بنا اور باقی آدھا بہت سے فتنوں کی زد میں ہے اور وہ بھی یہ اپنی لپیٹ میں اس کو لے چکی ہیں اور ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور بیدار ہونے کی کوشش نہیں کرتے اس کا راستہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے اور سچے دین کو اختیار کرنے کا سچا دین رجوع اللہ توحید خالص اور اللہ کے پیغمبر کی سنت بچاؤ کا راستہ ہے اور اس مملکت کے بقا کی بنیاد ہے اور اگر اس سے بغاوت ہوگی تو جیسے ایک آدھا ملک ہمارا کر چکا اللہ نہ کرے باقی کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے درپئے ہیں اور خارجی اور داخلی خارشیں بالکل ہم قدم ہو چکی ہیں اور باہمی طاقت کے ساتھ حملہ لاور ہیں اور ہمیں تب کوئی ہوش نہیں ہے ہم ذاتی مفادات الجھے ہوئے ہیں یہ چیز انتہائی خطرناک اور مساندہ ہو سکتی ہے قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں ہمیں ان امور کا اندازہ ہونا چاہیے اور قوموں کی بقا کے راستے کیا ہیں ان امور کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بقاء طا فرماتا ہے کب جب اللہ رب عزت کی توہین کے صد وفاداری ہو اور اس کے نظام کے صد وفاداری ہو اگر بغاوت ہوگی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا اور اللہ کی ناراضگی سارے خطرات و نقصانات کا تیز خیمہ ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی محبت ہماری بقار ہے احفاظ اللہ یہ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفاظ اللہ تجید و الداہ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے ہمیشہ یہ اللہ رزت تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ تقسیم روز اول سے قائم اور جاری ہے کہ آسمان کی طرف سے رحمت اور فضل کی بارش ہو سکتی ہے اگر زمین والے آسمان بارے کے نظام کو اپنا لیں پوری طرح وفاداری اختیار کر لیں اور اگر بغاوت ہوگی تو انتارا بھی ناراض ہو جائے گا اور یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہوگی جس کے خطرات کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے قدم بقدم یہ خطرہ موجود ہے اور ہر دن گزرنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے سچی توبہ ہمیں کیا کرنا ہے رجوع دین ہمیں کیا کرنا ہے رجوع توحفین ہمیں کیا کرنا ہے رجوع سن ان کا صحیح فہم اور ادراک اپنے اوپر اپنے اہل پر ان کی تنفی اور اس تنخیص کی کوشش کو عام کرنا ایک مربوط دعوت کہ انبیاء کے اصولوں اور طرق پر قائم ہو امبیا کی بنیادوں پر قائم ہو اور وہی چیز کامیابی کا پیش خیمہ ہے یہ انشاءاللہ فلاح رشد اور کامیابی کا راستہ ہے پیغمبر اسلام نے اپنی پہلی دعوت میں اس نقطے کو آشکارا کر دیا تھا کہ پول اللہ تفریح اگر فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو ہمیشہ کی کامیابی بلکہ ہر وقت کی کامیابی دنیا میں کامیابی آخرت میں کامیابی صبر میں کامیابی تو قول اللہ اللہ کی توحید کو مان لو اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لو تمہیں اللہ کامیابی اعتراف فرما دے گا اگر کامیابی چاہتے تو کامیابی حاصل کرنے کا جو نسخہ ہے نسخہ کیمیات وہ اللہ کے پیارے جنمن نے بیان کر دیا کہ نسخہ شہادت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے بس بات اس کے فہم اور شعور کی ہے ادراک کی ہے اور اس کی تنفیر کی ہے اور یہ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے اس کے سوا جو بھی راستہ ہوگا بربادی کا راستہ ہوگا جو بھی راستہ ہوگا تباہی کا راستہ ہوگا تو اللہ تعالی سے دعا بھی کی جائے اور سچی توبہ بھی کی جائے حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی آج طرح یہ زندگی مختلف خطروں اور حملوں کی سرد میں ہے ایسا پہلے نہیں تھا اور پھر جو سبھی اموات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں کسی ہفتے کم از کم میں دو موتیں ایسی جانتا ہوں جو بالکل جوانی میں ہو گئی اور اچانک ہو گئی تو یہ وقت اچانک آ سکتا ہے ماہ رمضان کی آمد آمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمر اچانک آ سکتا ہے اور پھر یہ سلسلہ جو زندگی کا یہ موقوب ہو کر اور عمر کا سلسلہ معقوب ہو کر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم اس نقطے کے سامنے رکھیں کہ فتنوں کا دور آفاد کا دور تباہی اور بربادیوں کا دور قتل و غارتگری کا دور کسی کی اس عمر مستعار کی کوئی ضمانت نہیں تو پھر ہم ایک استعداد اپنے اندر پیدا کریں جس استعداد کا ماننا یہ ہے کہ یہ موت کسی وقت بھی آج ہم تیار رہیں ہر وقت تیار رہے اس موت کے لیے یہ اچانک آتی ہے یہ شریعت کا نظام ہے بتا کر نہیں آتی اچانک آتی اور اس نے سب پر آنا ہے اچانک آنا ہے اور ایک پابندی ہم پر قائم ہے فلاں موتن میں اللہ منت کہ یہ خبردار اس طرح تم پر موت آئے کہ تم مسلمان ہو اسلام کی حالت جا, جاہریت کی موت نہ ہو جس کو فجور کی موت نہ ہو ہو سکتا ہے کس کو فجور کی موت کفر کی موت ہو فسود الحسم کا فرمان ہے لایت ضائع وہ مومن جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے. اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے بلاشرب الخم رہی میرے شرب و وہ جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے اس کا ایمان اسے نکل جاتا ہے منتظر ہوتا ہے کہ یہ دانی بدبخ اپنے اس عمل کو چھوڑے تو میں اس میں لوٹوں اور یہ شرابی اپنے اس فیل سے بعد آئے تو میں اس میں پلٹوں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بنا بنا ینحب النحبت اناہبا کہ ایک ڈاک جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ان کا مال چھین رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا ہے اس حال میں اگر موت آ جائے این جنا کی حالت میں این شرابوشی کی حالت میں اور این ڈاکہ دمی کی حالت میں موت آ جائے تو ایمان تو باہر ہے تو اس موت کو کیا کہو گے کیا فتوا لگاؤ گے اور آج کا دور اموات کا دور ہے تبھی ہم واد بھی ہو رہی ہیں خدنے بھی ہیں اور قتل و خارجری بھی ہے اور قدرتی آفات بھی ہیں زلزلے بھی ہیں شلابوں اور بارشوں کی تباہ کاریاں بھی ہیں تو اگر ہم اپنی معصیت میں کو اور یہ موت آ جائے یہ موت کیسی ہوگی ایمان تو باہر ہوگا بلا تو موسن اللہ منتم ہو تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ موت جو اچانک آئے گی جب تم پر آئے تو مسلمان ہو چکے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سچا کہ ہم اللہ عز کے رسول کی اطاعت کریں گے گزشتہ معاشیتوں سے توبہ کریں اور یہ وہ مخرج اور نجات ہے جس کو پیارے درمد نے خاص طور پہ آج کے دور کے حوالے سے پیش کیا بن لارور نے پوچھا تھا من مجاد یا رسول اللہ یا رسول نجات کیا ہے نجات کے امور کیا ہے مطلب سوال ہے دنیا کی نجات آخرت کی نجات قبر کی نجات اور قیامت کی بہت سی گھاٹیاں میدانِ معاشرت وہاں میں اللہ کے سامنے وقوف وہاں نجات جب اللہ میزان قائم کرے گا اور ترازو قائم کرے گا اعمال کو تولنے کے لیے وہاں میں اور جب پورے سرار پر سے گزرنا ہوگا وہاں کی نجات یا رسم کیا ہے ہم کیا کریں عیسائی نجات ہم کو حاصل ہو جائے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تین امور دھیان فرمائے تھے ایک یہ کہ امن کا رائے کا کر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور زبان کو ہمیشہ بند رکھنے کی عادت ڈال دو بہت کم اس کا استعمال کرو اور جب استعمال کرو تو عین شریعت کے مطابق اور اللہ رسول کے رسول کی رضا کے مطابق اور دوسرا یہ کہ بل یہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا کوشش کرو کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرے گھر کی چار دیواری میں اس کے بہت سے فائدے ہیں ہم نے گزشتہ کئی جمعوں میں اس پر بات بھی کی ہے اور تیسرا یہ کہ اب کے اراستی سے اپنے گناہوں پر رونا گناہوں کو یاد کرو ایک, ایک گناہ کو یاد کرو دہراؤ ان پر توبہ کرو اور پھر بھی اللہ سے کہو کہ یا جو گناہ یاد نہیں آرے رہے ان کو بھی معاف کر دو سچی توبہ کرو جو توبہ تنسو ہے سچی توبہ سچی توبہ میں نزامت ہوتی ہے خجالت ہوتی ہے اور پشیمانی ہوتی ہے سچی توبہ میں ماسیت کو عملی طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور سچی توبہ میں آئندہ عزم ہوتا ہے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا اور توبہ قبول کرنا اللہ رزت ہے ان میں سے کوئی چیز اگر اللہ جان لے کہ موجود نہیں ہے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا آپ کو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں تو اللہ اس گناہ کو دیکھ رہے اللہ آپ نے توبہ قبول نہیں کرے گا اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں اور توبہ کر رہے ہوں اور آئندہ وہ گناہ کرنے کا عزم ہو نیت ہو تو اللہ دلوں کے احوال بھی جانتا ہے اس نیت کی ننا پرند عزت توبہ قبول نہیں کرے گا توبہ النسو اور سچی توبہ ہو ان ساری شرائط کے ساتھ عمل سالے ہو اس کا اہتمام ہو اور پھر دعوت کا مربوط ایک طریقہ اور سلسلہ ہو اللہ رد رسول کے شریعت کی تنقید کا دعوت علی توحید کا اور دعوت سننا کا ایک مکمل جو ہے وہ مسلسل طریقہ اور نظم موجود ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ موت اچانک آ سکتی ہے ہاں مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جن دو موتوں کو میں نے ذکر کیا ہم تعزیت گری گئے تو دونوں چوکے یہ جملے سننے کو ملے کہ جوانی کی موت مارا گیا اس جملے میں ایک بو آتی ہے اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی نہیں اٹھا لیا اسے, اسے عمر گزار دی ہوتی بڑھاپے نے اٹھا لیتا یعنی یہ جملہ ظاہر اس میں کچھ نہیں لیکن ایک ایک بو اس میں محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی ہی نے اٹھا لیا اور کچھ لوگ باقاعدہ شکوہ کرتے ہیں کہ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا چند پہاڑیں گزاری تھی پوری زندگی گزارنی تھی ابھی اس نے نیا کاروبار اپنے سٹ کیا تھا نئی گاڑی خریدی تھی نیا بنگلہ بنایا تھا مختلف جملے لوگ ادا کرتے ہیں لیکن ان تمام جملوں میں ایک طرح کی بو محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے اس سے اظہار ناراض گئے نبی السلام جب کسی کی فوت کی برتاثیت کرتے پھر الفاظ کہا کرتے تھے کہ انحدہ بلا ہُو ما ایسا بک ال شیل اندر مسلمان کہ اللہ نے یہ جیل اٹھا لی اللہ ہی نے دی تھی اللہ کیا ہر ایک کا وقت بنا سے وقت اللہ کیا اللہ جانتا ہے کس کا کیا وقت ہے جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ اس میں تاخیر نہیں ہوتی نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں پر کی موت ہو جوانی کی موت ہو بڑھاپے کی موت ہو اور کسی بھی صورت میں ہو نیا کاروبار جمایا ہے اور موت آ گئی نئی گاڑی لی ہے اور موت آ گئی ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہ کہ اس جملے سے اللہ رب العزت کے ناراضگی کی بو آتی ہو اس فیصلے سے ناراضگی کی بو آتی ہو ہمیشہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا یہ ایک انسان کا عمل اور اس کا کردار ہونا چاہیے کیونکہ یہ باتیں عام ہوتی ہیں ہمیں ان سے پریر کرنا چاہیے نبی احسان اس موقع پر فل تصور و تحت سے کہ صبر کرو اور صبر کر کے اللہ سے اجر حاصل کرو صبر کرو اور صبر کا طریقہ یہ ہے کہ دو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں لیکن زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کر دیں یہ صبر کی منافی ہے زبان بالکل خاموش ہو اور بند ہو آنکھیں بہتی رہیں آنسو بہتے رہیں یہ ایک شفصت اور محبت اور پیار کی علامت ہے نبی اشلم رویا کرتے تھے دار و رویا کرتے تھے لیکن زبان سے کوئی جملہ ادا نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے لیے کے علاوہ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے اللہ باغ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی شریعت پر قائم رکھے اور مومن تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کی خوشی اور غمی دونوں اللہ کے دین کے تعدے ہوتی ہیں علیہ وسلم کی حدیث ہے عاجبل امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے فن امر کلو خیر اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے سر راہ شاکار کا خیر اللح اسے اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے نساب را اسے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سودا راؤ صبر کرتا ہے وزارے خیر اللہ یہ تو اس کے لیے بہتر ہے آج اپنے المؤمن تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اس کی خوشی بھی باعث رضا ہے اور اس کی زمیں بھی اللہ کی رضا کا باعث ہے تو ہر موقع پر اپنے پروردگار کی رضا کو سلاخ کرنا اس کی شریعت سے وفاداری کرنا اور اس کی توحید و سنت کو سمجھنا اس کو اپنانا قبول کرنا اس کی دعوت دینا ہم سب کا کردار ہونا چاہیے اللہ کا توفیق عطا فرمائے اللہ اس بتن عزیز کی حفاظت فرمائے اللہ اس ملک کو اسلام کا اور توحید کا گہوارہ بنا دے اس ملک کا جو نظریہ ہے توحید اور اسلام اللہ تعالی اس نظریے کی حفاظت کی توفیق دے اور اس, اس نظریے کو جو اس کی تاثیر میں شامل تھا اللہ اس کی تنفید کی توفیق عطا فرمائے دے یہ مملکت توحید کی مملکت ہو یہ مملکت اللہ کے پیارے پمبر کی سنت کی مملکت ہو اللہ کے پیارے پمبر کی محبت کی مملکت ہو عمل صالے کی مملکت ہو اور علم نافے کی مملکت ہو یہاں صحیح بخاری پڑھی جائے پڑھائی جائے اور اس کا عموم ہو اور اللہ کا دیغمبر کی سنت پر قالق رفود اللہ کی سدائیں پہنچنی ہو اس طرح اس مملکت کا استوار ہو اللہ فرما دے تقول و قولی باقی اللہ